امبیا محمد والا اما بعد فاعوذ بالله من بادف اللہ بسم اللہ تینت مہو فِي جلسی میلتا مرد فِي الْكِتَابِ راہی مین کا الذي قد نبييا وفي مقام الاخر وابراهيم الذي وفى وفي مقام الاخر واتخذ الله ابراهيم خليلا عليه سول تسليما بابا نے سلاۃ و السلام علیک یا سیدیا رسول اللہ سلاۃ وسلام علیکہ یا سیدیا حبیب اللہ و سلام سلاۃ السلام علیک رحمت اللہ علمی کا باب صحاب یا سید محمد رسول اللہ ختم لمبی آل ہوتا ہے تو سنات قادر مطلب برحان ہو دیپاکمار دعا فریاد حق تعالی من کریم فکیر فکیر پر دے دل دماغ و و دے خدا مالک ومبری نالینس صدقہ کل میں حق بولنے پچھلے جماعت مبارک شریف جو ناچیز نے گا تو عہد کردے فخیر انشاء اللہ عز حضرت ابراہیم اللہ علیہ دا ذکر خیر شریف شروع کر لگا اللہ عر اللہ دی اخلاص والے بندر مخلص لوگ نے اللہ عرب دوستو خصوصا حضرت ابراہیم علیہ تسلیم آپ آب ذکر خیر کرنا جو بھی امتحان کی فرشت ویسے ہر یاد رکھو میں گفتگو کا آغاز کر چکے بات ویسے کہ ہر ایک نبی زندگی جن امتحان جنہیں بھی اللہ تعالیٰ قرب ہوئے گا جنہیں در نزدیکی ہوئے گی نہیں امتحان بہت زیادہ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ شد پلا سارا نے اللہ تعالی دے نبیان نو آ دیا نے کیسی عجیب بات ہے یہ گال بھی زی چ رکھو کہ جو قرب جو جو قرب اور جو اللہ تعالیٰ دی جو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کی نزدیکی تو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مرتبہ نبیا ناسل ہوتا نو حاصل ہو سکتا نہیں اور نو نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوندہ اور ایک پاس مرتبہ سارے اور ایک دوسرے تھا جو آپ نے فرمایا ہم البلا الانبیاء او کما خال رسول اللہ صلاح اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارا پریشانیاں مصیبت دکھ وہ کنڈے دکھلیف آزمان ہے کیوں دنیا یہ نہ کہ رب نال جہاں پیار پیا رب کی بندگی کر رہا ہے رب کی عبادت کر رہا ہے رب کی یاد کر رہا ہے اس واسطے کر رہا ہے دکھ در نہیں تکلیف دے اندر نہیں مصیبت دے اندر نہیں اگر دکھ دے اندر ہوندا پریشانی دے اندر ہوندا مصیبت دے اندر ہوندا پھرے پتہ لگنا سی اللہ رب العالمین جنہاں نال پیار پھوندا ہے اللہ رب العالمین انہاں نو دکھ تکلیفاں دے کے دنیا نو واخاندا ہے جنہاں نال سادا پیار ہے انہاں دے پیار دے کھوٹ نہیں ہو سکدا خالص ہی خالص ہوے گا تو دوستو سنئے او اللہ رب العالمین جل ماییدہ الکریم نے قران مجید فرقان حمید دے اندر حضرت ابراہیم علیہ و تسلیم دی پاس پاس توڑ توڑ ساری چیزاں قرآن مجید اندر بیان فرما کے فرمایا بد فرما قرف ابراہیم کا جی میرا ذکر کر دے پیارے ابراہیم کا بھی ذکر کر چھوڑا میری بات سمجھ رہا ہو یا نہیں سمجھ ہے ایک بات سمجھ رہا اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماندہ ہے دے اندر صرف رب نو پکاریا کرو رب دا ذکر کیتا کرو کسی ہو ذکر نہو تو سونے کا ذکر کرنے والر کرنے رب ذکر کرنے اسلام کا ذکر کرنے سالے علی سلاد و اسلام کا ذکر کرنے حضرت شعیب علی سلاطو اسلام کا ذکر کرنے حضرت یونس علی سلاد و ذکر کرنے حضرت یاد ذکر کرنے حضور پاک ذکر کرنے ذکر کرنے رب ذکر کرنے کرنے ذکر کرنے ذکر کرنے کا ذکر کرنے کا خلاف ہوا رب نے ذکر کرنا ذکر تو علاوہ نہ ذکر کر رہا ہو سمجھا جائے جی میں کرا ہے بات جانوروں سمجھ آئیے یہ نہیں درا دکھ بولو نا سبحان اللہ میں آیات آیا خلافت جناب دے سامنے کرنا وا اور جناب ہوئے گا اللہ سونے یہ درویخ دوسری آیت یہ سونے آیت میں پڑھن لگا وا اکالخت مکم ستائی پر سپارہ ہے اور تے فضل فرماوے فرما کیڑا جائے گا جناب والا وَا مل النجم ہے سورت انجم النجم ہے, ستاہ ستاہ ہے اور سورت النجم ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما ہی ملدی وفا ابراہیم جن وفا ہک ادا کر چڑیا یار لفظ ہوتے غورتے ہوئے اللہ تعالیٰ کن وی گل کر رہ اللہ تعالیٰ اللہ نے حق ادا کر چڑیا ابراہیم نے کیا کر چڑیا ہے ابراہیم نے وفاد حق ادا کیتا ہے رب سونے جی نو وفات حق ادا کیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی گلو پہلے سپارے درمیان فرما دیا سناوت توجہ ہے نہ بولو رب العالمين جل مجده الكريم قد فرمى وايذ بتاى ابراهيم ربه بكلمات فتمم خلق قال اني جاعل لك للناس اماما قال ومن ذريتي هل ينال عهد الله ابراہیم خلیل اللہ و و جانے آزمایا ہے آزمایا ہے جان جان جان اگ دے جناب والا لاٹا شولہ پہ رہنے دے, دے قریب جا رہے ہیں پر سڈا ابراہیم گبرایا نہیں وہ سڈی ابراہیم ڈول قسم خدا کے کرکیہ جڑے جھوٹے آشق ہوں آخری نے سامان سچے آشک رپ لے جا پیار کچا نہیں ہوں کا پیار پکتا جانا ہے کیوں وہ جی جی دکھ آنگے او سونا یار راجی آنا جائے گا تو سدر بولونا سہان اللہ میں خران نے آیات فرخانے سامنے تلاوت کرنا چاہوں فرما ہے بڑی گلا اپنے یار ابراہیم نو آزمایا ہے اصا بڑی بڑی آزمائش نے اصا بڑی بڑی گلا آزمایا ہے کدی وہ بلالمی پیاری گلا کر بڑے پیارے لگے ہوں رب العالمین نے فرمایا ہے خلیلا تیرا میرے نال پیار ہے میرا تیرے پیار ہے تیری توجہ تیرے بیٹے والے پاسے کیوں ہو گئی ہے اپنے بیٹے نو جنابے والا جناب والا نہ, گی, نہ پانی گا کوئی پینے آپ اس امتحان کے سارے بڑا امتحان جل دے آیا او وہ کہان آیا تھی اور بولیا مجل کریب نے فرمایا اپنے بیٹے نو میری جیوا کر دے ادھر والا لڑ جپ دیام بندہ بھی بڑھا ہوسا اولاد نہ لگی ہوں نے بڑی بڑی آرز ہوں نے کل میرے کام آئے گا میری خدمت آ کرے گا ادھر ویکنا رب لال مہینے فرمایا اپنے بیٹے نو جا کر دے حضرت آپ جناب والا ابراہیم نے اپنا خواب سچا کر ہے. دندر بڑا مضبوط دے بڑا کامل نکلیا ہے یار اب سونے جدو امتحان فرمائے نہیں دے. تیرا یار کامیاب نکلیا ہے پھر انعام در نا فرمایا ہی رب العالمین نے فرمایا اگر ابراہیم میں ابراہیم نے وفا کی پھر سات وفا کرا گے وہ اتنا خضل نہ ہوئی براہیم خلی رب العالمین فرما ہے وہ دنیا آخری ہے وہ سڈیاں یاریاں رب دین پر میں رب ہو کے آخنا وا میری یاریاں میرے ابراہیم خلیل سجنا پیارونا سجنا رب ال پیار پیارا کا دیکر فرما رہا ہے قربانیاں فرما رہا ہے رب لالمی فرمانا وا دبالی ماں تل پما ل رب المین نے فرمایا نے رب فرمائی ہے حضرت ابراہیم خلیلو تسلیم تو بعد نبی آئے جن نبی آئے نے وہ جن بھی نبی آئے نے یاد رکھے وہ سارے دے سارے رب البی نے ابراہیم خلیل دی لڑی وچو پیدا فرمایے نے ابراہیم خلیل دی لڑی بچ پیدا فرمائے ابراہیم سجرے نبوت نے آپ سرکار نبوت درخت نے وہ جہا بھی آیا ہے جہا بھی آیا ہے آپ کی اولاد دی آیا ہے نبی آیا ہے آپ کی اولاد چو آیا ہے رب العال نبی نلا کریم نے یہ انعام آپ فرمایا وہ سجنا اندر راج کیا ہے اور راج بھی پرانے مجید چمجانا ماں در لوک بولو نہ وہ سونے در وی خوران دیا تا پڑتا جا رہا حضرت خلیل آپ نے ہے. آپ کی جیری قوم ہے جنابے والا پتہ دی پوجا شروع کر دیتی. رب دی ربہید نو چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ تو العالمین آب پھر اپنے یار پیار ہے توحید کم ہے دنیا دے اندر تاریمت ڈٹ کے بجا دینا میں رب دا کم ہوئے گا سجنا تجونا اپنی قوم نوکھا ہے آپ کی قوم بتانا پوجا کر رہی ہے نے جدو اپنی قوم نو بات کی پوجا کردیا ویخیا ہے آپ نے انہوں بڑا سمجھایا آپ نے بڑا سمجھایا جد جنابے والا آپ دی قوم میلے ٹر گئی, گئی سی آپ نے بو پچھو تو پیچھو تو قوم میں دوبارہ قوم میلے ٹر گئی سی میلے نو ٹر گئی سی میلے نو ٹر گئی سی, سی, سی تو پتا لگتا ہے رب د پیارے بلیا کا ذکر کرنا یہ چاہے چنگا کام پر میلے ٹھلے کرنا رب د بلیاں دربار سے میل کرنا سکھا واگ کرا نہیں آب دلیا کا ذکر ہے کربیا بابے فرید کی زندگی یاد آ یا بابے بھولے شاہدی یاد آ جاتی سنو قسم خدا دی کر کے آنا واحل قطار نے وہ آلو سنت بڑے وڈے قطار نے وہ جانا دربار سے جا کے اپنے متیا نو ٹیکد سجدے کیتے نے وہ آلو سنت دے بڑے وڈے قطار نے وہ جنہیں جنابے والا بابے بلے شاہبار دربار سے جا کے ناچان دے نے, او دے نے, او لوگ نے, آپ نچ رہتے رہے وہ نچن نچ یار, دے او نال, یار نہیں آر مسلیا اتنے رو دے لیا باد تک آ اے پتہ نے مدہب کتوں کٹ لیا اے گلا پتہ نہیں کتوں نے جماعت دی بن گئی جناب کے کوئی جناب والا وہابی بن رہا ہے سنیا بھی ٹوٹ کے جنابے والا کوئی شیعہ بن رہا ہے مدہ بھی تیرا سچا ہوئے اور جنابے والا ضلع بھی تیر میرے گلے ہوئے تو میں پرباد ہو رہا ہوئی اسم خدا دی کر نا از رب دے دے درباراں نو والا <سؤال> او میں انہاں نے زندگیاں گزاریاں نے سانو انہاں دی یاد انہاں دا ذکر انہاں دی زندگی دی مخ مطابق کرنا چاہی ہے اے ادھر ویکھنا ولی پوری زندگی جڑا کم ختم کرن تے زور لا لیا اے کم نہیں ہونا چاہی دا انہاں دے درباراں تے جنابے والا جدوں اوہی کم ہون گے رب دا ولی راضی کیتو ہوئے گا او جدوں جنابے والا غیر شرہ کم ہون گے رب دا ولی راضی کیویں ہوئے گا راضی میں گا اللہ دا ولی بڑا خیرت والا ہوندا ہے اللہ دا ولی حیا والا ہوندا ہے عورت دی بے پردگی تے بے حیائی نو نہیں کر سکدا کیوں جڑا عورت دی بے حیائی نو پسند کرن والا ہوے گا اور رب دا ولی نہیں ہو سکدا کیوں او جڑا ولی ہمیشہ غیرت والا ہوندا ہے کدے پہ غیرت رب دا ولی نہیں ہو سکدا قسم خدا دی کر کے آنا وہ بابِ بلے شاد دربارت جا کے وہ جنہا اپنیاں ارتانوں نے چاہیا ہے وہ جنہاں بابِ بلے شاد انہ راض کیتا ہے وہ جنہاں غیر شریق ہم کی تے نے وہ نہاں بابِ بلے شاد انہ راض کیتا ہے پھر سنیاں تیرے میرے کھاتے جندر تبائی تے بربادی کہونا آ جاگے نا نا قسم خدا دی رابدہ ولی دھولانا لی بردہ رابدہ محمد بولانا لی بردہ اے اے اے بولونا سبحان اللہ ادھر ویخنا سونے کیڑیاں کہڑی گلا تمجھائیا جان پر ت نہ ترآن نہ تبی فرمان دیکھنا ہے نہ تلیا نوکھنا ہے نہ جی میرا جی کر رہا ہے, ہے، اپنی مرضیاں کر والا وامن نہیں ہوتا،, وہ ہوتا ہے آخر ہے میں اپنی مرضیاں نہیں کری تیرا پرسول مرضی مطابق چلنا ہے ہاں سونے وہ سونے آج رت وجوہ صبح درخ نہ سونے میری گل یاد رکھ لے میلیا کے تین بیان کیا جائے نبی شرح حضور دیا متن کی جان بھائی خلاف نہیں ہاں فرج نابے والا رب دلی کا دربار ہو دربر شو لگا پیا رب ولی کا دربار ہوئے ادھر کتیا کا نگر لگا کھڑا ہے رب دلی کا دربار ہونابے والا <سؤال> موت کا خواتر رب دلی دربار ہونابے والا خسرے نظر ادھر ربلی دربار ہونابے والا شرابا پیتی جا رہی ہوبلی دربار ہوئے دوسرے پاس بنگ کھوٹی جا رہی ہوسم خدا دی کر کے آنا وا یہ تریقا ہلو سننے کا نہیں ہو سکتا یہ تریقا سنیا کا نہیں ہو سکتا یہ تریقا نبی شرح نو من والوں کا نہیں ہو سکتا یہ طریقہ جناب والے رب دے ولیوں نوں منن والیاں دا نہیں ہو سکدا یہ جھوٹیاں درا ہے یہ خلطروکا درا ہے یہ دھاگابادا درا ہے یہ کار اک یارا درا ہے یہ مکارا درا ہے او سونیاں میں اس طرح دی گلاں اس واسطے کر ریا ہاں میرا بابا بیا چلے رباں دی فرماؤندا ہے او میرے منن والیو مرید ہو یاد رکھیا جے او جدو نبی دی شرعت کے خلاف کوئی کام ہوے اے جے چھپٹ کرو جی چیتا شکار پہ جاتا ہے جان بوچھ گیا تخیر نہیں کی سانو موٹر سائیکل کا مسئلہ بن گیا تا کر کے اے ذرا جلدی نہیں پہنچ سکے خیر ہے آئی میں تین چار منٹ اچھے گل بکانا ذرا تصا پیار بولو سبحان اللہ وہ سونے رب العالمیل کریم خورن مجیت فرما رہے میں باپ بنایا ہے باپ بنایا ہے او کہڑی گل ہے جیری رب العالمی پسند آئی ہے باپ بنا چڑیا ہے رب العالمی قرآن مجید بیان فرماتا ہے آپ نے جد قوم نو سمجھایا آپ نے جدو قوم نو سمجھایا کیا فرمایا آپ نے فرمایا بلو بل بگا می نو بلا اپنی قوم نو فرمایا فرمایا ہمیں میرے ہو. ہمیں میری قوم والے ہو پر تسا رب نو نہیں منیا تسا تو نو نہیں من تصا جنابے والا شرک آئے پاسے ڈٹے میں رب دبی ہو کے اعلان کرنا وا ہن تڈے میرے درمیان دشمنیاں پی گئی ہوں تڈے میرے درمیان دعوت پی گئی آنے میرے درمیان یاد رکھ لو میری قوم اگر جی تص ادیم آلے پاس نہیں آؤ پھر میرے دل کے اندر تاریخ نفرت آ گئی ہے وہ جنی دیر تک رب نو نہیں منو گے میں تڈے پیار نہیں کر سکتا یارا نو چھوڑیا بیلیاں رشتے دار چھوڑیا سکے چاچے نو چھوڑ دیتا ہے آپ نے فرمایا میرے پرواہ نہیں ہے پر میں جناب والا ربشمنا نہیں لا سکتا تلا نہیں ابراہیم کا نا اما پانی تاہی حنیفا ربلا لمین فرما ہے ابراہیم تلا ہے پر اتنی کلے پوری بنا چھوڑیا تو آپ قوم کیا بروتوں فرمایا بس ہوں میری تل نہیں ہو سکتی ابراہیم تو کل لیں پھر کوئی پرواہ نہیں کفرنا نہ بھی کل و بدا بینا و بینا کمل آدا یاد رکھ لو بھانے پر میرے دلا دی پیار نہیں آسان ہائے ہائے منیا है, है, میرے رب نہیں اداوت دی آ, دی آ گئی ہے میں کلیا تہ سکنا وا پر رب دے دشمن دے نہیں رہ آپ نے اپنے آپ کیتا کی رب العالمین نے کل نبیا دا باپ بنا چھوڑے ہاں رب نے دسے بے خطرے ہو سکتے ہوتا ہے میں ان کی خاطر بڑا کچھ کرنا ابراہیم نے ابراہیم نے اپنی قوم نو ٹھوکر ماری اصل نبیا کا باپ بنا کے دسیا وہ جہاں ساڈی خاطر وہ ساتھی خاطر آدھے یارہ نو چھوڑ دے برائی نے پاسے لگ گئے غلط راہ گئے فرمایا وہ جو ابراہیم نوشت آ فرمایا نے اس طرح تھا فرمایا چھوڑا گا تو پتا لگیا ہر ایک نل پیار ہر ایک نل جاری, ہر وہ جہاں آخے گستاخا نال بھی پیار کرنا چاہیے وہ جہاں آخر یہ سائیاں ربران کے دشمنوں بھی پیار کرنا چاہیے وہ جہاں تھے۔ نبی کا دشمن ہے, اسا انو کتا دے ہے, تیار ہے کہ کوئی نہ قرآن دی آیات نے کچھ کچھ رہ گئی ان انشاءاللہ اللہ بقیہ اللہ تعالیٰ نے اگلی بار کر جنہ ساقی لو فرلانا لَنَا وَتَرْحَمْنَا نو نمل خاص ربنا اننا سمعنا منادین ينادي للہیمان انا من واب ربكم فآمن اللہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عن سیاتنا وتوفنا مع الابرار رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اخدتا من لسانی افقو قولی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا ذيتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوخاب وربنا لا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إن کرو رحیم اور اب بھی ظلم ان تلو الرحیم دعا کے واسطے جس نے بھی آر اب کہا کر دے پوری آر ہر بی سو مجبور کی میرے درد و غم کی سب شکایتیں تیرے خزور ہیں اے خدا کبھی عشق میں کبھی آہ میں کبھی چھپ کے اور کبھی بلا ہے رب جہاں کل کائنات کے خالق قوم کا دام نغم دین سے بھر دے بچوں کو آتا ہو علی اصغر کا تبسم اور بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو آتا ہو بلبل آئے ن محمد اور ہر ایک نوجوان کو علی اکبر گردے خدایا بح کے بنی فاطمہ کے پر قول کنی خاتمہ گردہ و تمرض کو دی ورک منو تست دمانے आले رسول منو دست دامان आले رسول وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلق محمد و الی و صحابی اجمعین